میری چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں آپ اسکرین پر بھی اسے سے فرما رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے اور اسلائیں بھائی بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ سیکھا تھا ادغام ادغام ادغام. ادغام. یہ ادغام کون سے نمبر کا قاعدہ ہے تیسرے دید نمبر, دید نمبر, نمبر پہلا قاعدہ کون سا تھا اظہار پہلا کون سا تھا اظہار دوسرا قاعدہ مدری چینل کے ناظرین بھی ساتھ شامل رہے اقفا کون سا قاعدہ تھا اقفا اور تیسرا یہ بتائیے عروف عرمرون کتنے ہیں چھ ہیں اور کون کون سا ہیں یا را میم لام را نون پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم آپ چینل پر بھی ملازم فرما رہے ہیں کتاب پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پرانے پاک سیکھنے کے لیے ع حاصل کرنے کے نہیں فکر مدینہ کی سعادت پانے کے تلاوت مدرسۃ الحمد الحمدللہ رب المین والسلام علی سید المرسلین اما باغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام یا رسول اللہ علی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ میرے شیخت طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولیف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عالی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اختار قادری ضیاعی برکات اپنی کتاب فیضان سنت میں گرود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر دو سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دو سو سال کے گناوں کو معاف کر دیتا ہے آل صلی آل اللہ وسلم میٹھے آل میٹھے اس ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اپنے قاعدے کھول لیں اور سبق نمبر چودہ نکال لیجئے سبق نمبر چودہ صفا نمبر ستائیس انشاء اللہ تبارک مطالعہ چھٹی ساتویں لائن ان اللہ یہ تین لائنیں پڑھ کر ہماری تختی مکمل ہو جائے گی آج انتہائی توجہ رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کہ آج نون ساکن اور تنوین کا آخری قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون سا قاعدہ ہے کون سے قاعدے کا نام کیا ہے اسلام چوتھا اور آخری قائدہ لیں. پہلا قاعدہ کون سا ہے کونسا? ازحار ازحار. پہلا کون سا ہے آپ بھی دہرائیے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے چوتھا ہے اخلاق چوتھا ہے اخلاق اخلاق کی کیا تعریف ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملازہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکم یا تنوین یعنی دو کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کریں یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اقفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں اب ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے کے اندر دقت رہی ہوگی یہ کس طرح انشاءاللہ شاء آپ کو مثال سے سمجھائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی چلیے آئیے ستائیسواں پیج نمبر ستائیس کی چھٹی لائن کا پہلا لفظ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا ہے اب اس لفظ کی ہم ہجے کرتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اور اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین انتہائی توجہ رکھیں اور آپ اس ٹائم بھائی بھی ساتھ رہیں ساتھ پڑھیں بابا بلند پڑھیں تاکہ ان اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھے انداز سے اسے دوہرائیں اخلاق کی ہجے اس طرح کریں اس آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں ممبادی کو اور پورے اس طرح جو سفر نمبر چھبیس پر مدنی پھول لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اخلاق کی ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون زیر من میم نون زیر با آئی زبر با زبر اب آپ سمجھے اس کو کہ نون کے بعد نون ساکن کے بعد کیا آیا مدنی چینل کے ناظرین باہ بہ کیا آیا بہ تو نون کو ہم نے کس میں بدل دیا میم میں بدل دیا اسی طرح اگر یہ تنوین ہوتا ہے اور تنوین کے آخر کی جو نون کی آواز ہے اس کو ہم کس میں بدل دیتے میم میں بدل دیتے ہم ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پر اس کو آسان سمجھنے کے لیے یوں یاد رکھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کو میم میں بدل دیں گے اس میں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے کریں گے اس میں مل کے کہتے جی اس میں غنہ کریں گے اس میں غنہ کریں گے اچھا یہاں اس کی ہجے جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی دال دال بہ آدی آپ سمجھ گئے دوبارہ پڑھیے مم بہ آدی اب مدری چین کے ناظرین ان شاء اللہ ہم ایک ایک لفظ کو دوہرائیں گے اور ہمارے اس کہیں میں کس طرح یہاں پر قاعدہ ہوگا یہ ان شاء اللہ آپ کو بتائیں گے آپ بھی گھر میں اسی انداز کے ساتھ جاری رکھیے کہ ان کے بتانے سے خبر آپ بتا چکے ہوں اس طرح کی کوشش کچھ کیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ آئیے پڑھتے ہیں جی حضرت آپ رشد فرمائیے جہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے جی تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ جاری ہوگا ماشاء یعنی یہاں پر غنہ بھی ہوگا ورنا بھی ہوگا میم بک اور نون کو نون کو میم سے بدل کر پڑے بدل کر پڑیں گے سبھانا کہہ دیجیے سبحان دی جی اللہ کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اللہ, اللہ جل جل رحی رحی oh جل جل کے ذکر کی نیت سے ٹھیک آگے پڑھتے ہیں جی آپ ارشاد فرمائیے یہاں کس طرح قاعدہ ہوگا یہاں پر نون ساکن کے بعد با, باہر ہے اس لیے اقلاب کا قاعدہ ہوگا ماشاءاللہ اور یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر بلا کے ساتھ ادا کریں گے اچھا آگے بڑھیے آپ فرمائیے حضرت یہاں پر نون ساکن کے بعد ہر بار ہے جیسے اقلاب کے قاعدے میں ہے اقلاب ہے جی تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر گنڈا کر کر پڑیں گے اور کس کو کس سے بدلیں گے اس کو نون کو میم سے بدل دیں سبحان اللہ قولم قولم قولم لاشا قولم کون اب یہاں پہ توجہ رکھیے گا یہاں پہ تنوین ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے بتا دیا تنوین کا ایک دفعہ اس تختی میں بتا دیا اس لفظ میں بتا دیا اگلا تو خود ہی بتائیں گے لیکن چلے ہمارے اسلام بھائی مزید اس کو سمجھا کس طرح یہ قائدہ یہاں قائدہ ہوا ہے جو کہ یہاں پر اقلاب ہوگا ماشاءاللہ اور یہاں پر ہم گنڈا بھی کریں گے اور دو تنوین کو بدل کر میم کی آواز میں پڑھیں گے ماشاءاللہ اللہ نون کی آواز کو زمین میں بدل کے پڑے گا سب لگے دیجیے اب ارشب سنائیے کس طرح یہاں کون سا ہوگا کے بعد بار ہے ماشاءاللہ یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا سبحان اللہ, اللہ ہم تنوین کو مین سے بدل کر پڑے گا نون کی آواز کو نون کی آواز کو مین ہی میں بدل, بدل کر, کر پڑے گا سوال لگا دیجیے آگے بڑھیے جنوب جنتیمتین جی سب سمائی یہاں تنوین کی آواز حرف بار آئے اس لیے یہاں اقلاب کا فائدہ ہوگا اور تنوین کے نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے اور گناہ کر کے پڑھیں گے آگے یہاں پہ تنوین کے بعد رفبار ہے ماشاء یہاں پہ قاعدہ اکلاب کا ہوا سبحان اللہ اور یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم سے یعنی کہ نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑیں گے پڑیں گے آگے بڑھیے یس آپ اس شاخ سمجھتے ہیں یہاں پر کس طرح قاعدہ ہوگا یہاں پر تنوین کے بعد با آ رہا ہے ماشاء اللہ اور یہاں پر اکلاب کا قاعدہ جاری ہوگا سبحان اللہ اور یہاں پر تنوین کا جو نون ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے اور ساتھ گنہ بھی کریں گے دوبارہ ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں آپ ایک ساتھ سمائی یہاں پہ کون سا فائدہ یہاں پر تنوین کے بعد باہر آئے کا اللہ ہوگا یہاں پر نون کی آواز کو میم سے بدل کر آج نون ساکین اور تنوین کا آخری قاعدہ اقلاب آپ نے ہم نے یہاں سیکھا اخلاب نکلا قلب سے جس طرح ہمارا کہتے ہیں دل کو کیا کہتے ہیں قلب, قلت قلب, قلت قلب, قلب کہتے ہیں در حقیقت قلب کے میں کیا ہے بدلنا کل کے کی के کیا ہے بدلنا اختلاف کے قاعدے کے اندر کیونکہ کچھ بدلا جا رہا ہے کس کو کس سے بدل رہے کو مین سے بدلنا مدری چینل کے ناظر دوہرا ہے کس کو کس سے بدل رہے ہیں بدلنا ہے اسی لیے یہاں پر ہم اس قائدے کا نام ہے اختلاف آئیے چاروں قائدوں کا نام دہرا لیتے ہیں پہلا کیا ہے دوسرا تیسرا اور چوتھا چاروں قائدوں کو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان میں جگہ با جگہ یہ قائدے آئیں گے جہاں بھی منہ ساکین اور تنوین آئے وہاں رک جائیے اور قاعدہ دیکھیے کون ہے گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ان شاء اللہ تبارک بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے امین بجائی النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے برس فیضان سنت الحمد للہ رب وسلاتو والسلام وعلیٰ سید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولاۃ والسلام السلام یا رسول اللہ, والسلام رسول اللہ حبیب اللہ سلاۃ وسلام میٹھے میٹھے کئی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر دو زن ہو کر بیٹھ جائے گی تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی اسی طرح بیٹھ کر نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ درد سُنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم جو مجھ پر ایک بار درو شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کیرات اجر لکھتا ہے اور قیمت احد او پہاڑ جتنا ہے علی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم محمد مول کائنات سید علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ اللہ و جل کریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ، تاجدار مدینہ منورہ مکیند خدرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی و جل کریم میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارس کے ضرور شاہ فرمائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت عظیم پس اللہ عز و جل اس کی برکس سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا پیچھے میچے اسکئی بھائیوں اور مدری چینل کے نظریں جب بھی بیماری قرضداری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے اظہار آسانی بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگانی آن پڑے کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی بات سن کر سدما پہنچے کوئی مارے دن ڈب جائے ٹھوکر لگے گا خراب ہو جائے ٹریفک جام ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الگ बड़ी چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو بسم اللہ वला الرحیمی قوتہ الا اللہ بلّہل علی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل منزل آسان ہوگی شاید. مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے سنیے توجہ جو کیجیے ابل از نماز جمعہ غسول کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں اکیلے میں یا اللہ میں مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرا کیا یا اللہ دو سو بار اول وہ آخر تین بار درود پاک پڑھ لیجیے میرا خیال پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آزمایا بھی ہے اب پڑھ لیجیے کیسی مصیبت ہو دور ہوگی یہ کیسی حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ الحمد للہ بہت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قفلوں میں آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے دعائیں مانگنے سے بھی بے شمار اسلامی بھائیوں کی مشکلات حل ہونے کے واقعات ہیں چنانچہ ایک مزدور کے گردے فیل ہوئے ابھی اسپتال میں داخل کروا دیا اس کا اوباش بھانجا عیادت کے لیے آیا مامو جان زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے اس کا دل بھرایا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اس نے سن رکھا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ وہ مدنی قافلے میں سفر پر چل دیا اور خوب خوب گر گر آ کر مامو جان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جب واپس پلٹا تو مامو جان صحت یاب ہو کر گھر بھی آ چکے تھے اور اب نماز کے لیے گھر سے نکل کر خیرام خیرام جانب مسجد رواں رواں تھے یہ رحمت بڑا منظر دیکھ کر اس نوجوان نے, نے گناہوں بھری زندگی سے تباہ کی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا مرض گمبھیر ہو گرچے دلگیر ہو ہوں گی ہل مشکلیں قافلے میں چلو غم کے بادل چھٹیں اور خوشیاں ملیں دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو آپ سبھی سب شرکت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ وسلم الحمدللہ للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں مغرب سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فضان مدینہ محاللہ سوداگرن پرانی سرزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی نتیجہ ہے اور ملک میں رہنے والے ملک پاکستان پاکستان سے باہر رہنے والے اسلامی بھائی بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں میں اجتماعات میں شرکت راشی رسول کے مدنی خوفیوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے رسالہ پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ داروں کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا بار بار بار بار بار بار ہر اسکائی بھائی اپنا یہ ذہن بنائیں مدری چینل کے ناظرین بھی اس مدری مقصد کو دہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدر نام آپ کا اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تو کے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہوئی امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے پورا ملک کی تلاوت سنتے ہیں تبارك الذي بيده الملك, الملك وهو على كل شيش القدير الذي خنق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خنق السبع سماوات مصباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترانيه القتور ثم ارجع البصر كمتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا له العذاب السعيد وللولين كبروا برضهم عذاب جهنم وبيكس المصير إذا أقول فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تجاد تريد من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خضرتها ألم يأتي النبي قالوا بلى قد اللهم اشفني انتم الا في بلاء ما كبير وقالوا لو علمنا ما كنا فيه اصحاب الصعيد فاترقبوا بالام بيني فاصفح عني اصحاب الصعيد ان الذين يشعون ربهم بالغيب له هم المصيره كبيرين وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عديم بذا ذات قدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جاء لكم الأرض ولولا فامشوا في مناسبها وكذوا من رسله وإليها فبكم الأرض فإن أن يتمون أم أميرتم من في السماء أن يرسل عليكم, عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجيل ولقد كذب الذين من, من قبلهم فكيف كان نجيل أولم يروا إلى صير قوبهم صاد ويقبب بيب بيب بيب بيب ما يحبهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي وجواً دلهم ينصركم من دون الرحمن إذي كافرون إلا فيه أما من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتجوه في عدوه ونور أفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, وجهه أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَأَنزَلَ مِنَ قل إنما اللي يحير الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظل فتنسيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تتعوون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن من معي أو رحمنا يرى الكائنين من الذباب خليل قل هو الرحمن ومن نعمه به وعلينا وتكلم فتعلمون من هو في ظلاله مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يحييكم بماي الميت الله ما دعا کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین و والسلام وسلم سعید المرسلیم یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقصد فرماؤ بیان کی غلطیاں درس کی غلطیاں پڑھنے پڑھانے کی غلطیاں اور تمام بنا مواف فرما عمل کا جذبہ دے دے آمی ہم آمی سب کو پانچوں نمازیں با تکبیر تقبیر اولا کے ساتھ سفے اول میں ادا کرنے والا بنا دے جتنے اسکاٮٔم حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تنگستیاں قرضداریاں ناچاکیاں قدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روز روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما آمی یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے یا اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بادب حیدری نصیب فرما آمی آمی آمی یا اللہ زیر گمبد خزرا جلو محبوب میں شہادت جنت البقیم مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے شیخر طریقہ میر اہل سنت کا سایہ تادیرم پر قائم اور دائم فرما ان کے علم عمر میں عمل میں وسعتیں برکت نصیب فرما ان کی ان کے اہل خانہ کی اور ہمارے تمام ذمہ داران کی حفاظت فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کیرحمتی لاح اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم